اور جو قدر قرب حاصل تھا حضرت عمر کو رضی اللہ و تعالی عنہ تو اب اس میں کسی شک و صبح کی گنجائش نہیں تھی تو اس نسبت کی وجہ سے بھی ایک قرب تھا اور ان دونوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا از واض متحرات میں اور پھر یہ کہ ان دونوں میں آپس کی مفاہمت بہت تھی یہ واقعہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے اس سے بھی جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ اگرچہ فطری طور پر طبی طور پر ایک چشمک جو ہوتی ہے سوکنوں میں جو بھی فطری طور پر کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو تھی وہاں بھی آخر بشر تھی انسان تھیں لیکن یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باہمی مفاہمت بھی بہت تھی یگانجت بھی بہت تھی باہمی اعتماد بھی اس درجے کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راس ایک, ایک زوجۂ محترمہ نے دوسری زوجۂ محترمہ کو بتا دیا اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر چار آ رہی ہے اس میں ہے وہ اصل مسئلہ ان تتوبا اللہ فقط فقط قلوب و, قلوب و قلوب. اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں اب تتوبا یہ تسلیہ کا سیدھا آ گیا تو معلوم ہوا کہ دونوں ازواج متحرات ہی میں سے تھیں اس لیے کہ وہ ان تزاہرا پھر وہ ایک سیدھا جو ہے تسلیہ کا آ رہا ہے تو جو راز تھا وہ ایک اپنی زوجہ کو حضور نے بتایا اور اس زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا اس کا سموت ہے ان تطوبا اور ان ان تطوبہ اللہ ہے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو یہ توبہ کا لفظ بھی جو ہے الہ اور علا یہ دو جو ہے اس کے لیے سلے آتے ہیں مختلف جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو الہ کا ہے جب اللہ رجوع فرماتا ہے اور اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ بندے پر دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے تو علا ہوتا ہے فتابہ علیہ فت لمر کلمات ان فتابہ عَلَيْهِ اور جب بندہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو وہ توبہ ال کے ساتھ ہے لفظ وہی ہے اس لیے کہ تابا یتوب توبہ کر لوٹنا رجوع کرنا کسی کیفیت میں جس میں انسان پہلے تھا پھر اس سے کسی مختلف کیفیت میں چلا گیا تو جب پہلی کیفیت میں واپس آئے گا تو یہ توبہ ہے آبا یوبو اور تابا یتوب بہت قریب کے یہ بستر ہیں بہت قریب کے مادے ہیں اور ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے آبا یعوبو فزیکلی کہیں جانا اور پھر واپس آ جانا حضور جب سفر سے واپس آتے تھے تو جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے شہر میں آتے ہوئے جو آپ کا ذکر مسنون ہے اس وقت اس میں الفاظ آتے ہیں آئے بونا تائے بونا نربنا ہامدول ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں آئے بونا تا لربنا نا اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے لوٹ رہے ان تطوبا اللہ ہے اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں فقط صغت قلوب کو ما تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہاں ہے اصل میں کہ جو ڈیرا لگایا ہے اور کچھ یہ کہ یا تو پروپیگنڈے کا اثر ہے جادو وہ جو, جو سر چڑھ کر بولے اس خاص مکتبہ فکر نے بڑی سے اختیار کی ہیں اور اصل میں چونکہ اس کی آغاز میں یہودی ذہن کار فرما تھا عبد اللہ سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا جس سے کہ اس مکتبہ فکر کے ڈانڈے ملتے ہیں تو وہ جو سازشی ذہن یہود کا وہ آپ کو یہاں پر بھی کار فرما ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ محرم کے دس دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا روٹین بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے عام سنیوں کے ذہنوں میں بھی وہ باتیں راسک ہو گئی اچھے اچھے اہل علم اگر وہ خاص اس موضوع کو اس کو اپنا مطالعے کا جو ہے وہ موضوع نہ بنائے اور اس پر تحقیق نہ کریں تو غیر محتاط طریقے پر وہی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں بڑے بڑے صاحب کرام کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ ذنورین ہیں تیسرے خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی توہین آمیش کلمات عام لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ پروپیگنڈا شدت سے ہوا ہے بات جو ہے ایسے ٹیکنیکس کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے کہ ضلعوں میں بیٹھ گئی اور ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے دینی اس میں تاریخ سرے سے ہے ہی نہیں نہ تاریخ نہ سیرت اس میں قرآن کا حصہ بھی تھوڑا سا ہے باقی اصل شہ تو فقہ ہے جو حنفی مدرسے ہیں ان میں سارا زور فقہ پر اصول فقہ پر ہے اصول حدیث پر ہے اور جو اہل حدیث مدرسے ہیں ان میں فقہ تک بھی بات نہیں وہ صرف حدیث تک ہی ہے اس پہلو سے نہ تو قرآن مجید ان کا جو مرکزی مضمون ہے اور تاریخ اور سیرت, سیرت سے ہے ہی نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اور سیرت میں جو چیزیں غلط داخل کر دی گئی ان کا سدباب اب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ان کا مضمون ہی نہیں ہے اس کا مطالعہ ہی نہیں ہو رہا اس پہلو سے جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے ایسی چیزیں عام کر دی ہیں اور اس طرح لوگوں کے قلم سے وہ ٹپک جاتی ہیں ہمارے ہاں بھی تقریباً تمام مفسرین اور تقریباً تمام جو مترجمین ہیں انہوں نے یہاں یہ مفہوم بیان کر دیا ہے فقط فقت قلوب حکما کہ تمہارے دل تو کج ہو ہی چکے ہیں اگر تم توبہ کر لو اللہ کی جناب میں تو اسی میں خیریت ہے اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں یعنی گویا کہ میں بہت ہی کورس الفاظ میں عام طور پر جو اس آیت کا مفہوم بیان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان تطوبہ اللہ ہے اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو یہ ان, ان کا جو کل جو حرف شرطیا ہے اس کا گویا کہ جواب محظوف ہے تو اسی میں تمہاری خیریت ہے اس لیے کہ فقط فقط کو لوگ اس لیے کہ تمہارے دل کج ہوج گئے ہیں کجی میں پڑ گئے ہیں اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمتہ اللہ علیہ کا ہم سب کو بڑا ممنون احسان ہونا چاہیے انہوں نے اس کی تحقیق کا حق ادا کیا ہے مولانا امین اصل اسلحی صاحب نے بھی پھر اس کو جوں کا توں اپنے ہاں نقل کر دیا واقعہ یہ کہ یہ انہی کا مقام تھا انہوں نے پوری زندگی جو ہے عربی زبان کے اسالب کے مطالعے میں صرف کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ایک پرٹیکولر کنسٹرکشن ہوتی ہے نو سونر دین اب یہ یہاں سے جو جملہ شروع ہوگا اس کی ایک خاص کنسٹرکشن ہوگی اور اس کا ایک خاص مفہوم جو ہے اس سے آپ سے آپ پیدا ہو جائے گا اسی طریقے سے فقد کا استعمال وہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ سم سگون کسے کہتے ہیں اس پر بڑی تحقیق کی ہے اور بہت عمدہ بحث ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی ان کی کتاب جو ہے تفاصر فراہی اس میں اگر کوئی شب دیکھنا چاہے تو دیکھ لے لیکن یہ کہ تدمر قرآن میں مولانا مینس ال اسلائی صاحب نے پوری بحث وہیں سے نقل کر دی میں اس کا خلاص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے تو یہ لفظ ہے سخت جو ہے اس کو سمجھیے بڑی پیاری بحث انہوں نے کی ہے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مفہوم دو طرف آ سکتے ہیں سلے سے فرق واقع ہوتا ہے مثلاً رغبت رغبت کا لفظ اردو میں صرف ایک سینس میں استعمال ہوتا ہے کسی شے کی طرف رغبت عربی زبان میں یہ دو مفہوم دے گا رغیب ان کسی شے سے رغبت یعنی کسی شے سے نفرت پیدا ہو گئی اور رگیبا الہ کسی شہ کی طرف میلان پیدا ہو گیا مالا یمیل میلان پیدا ہو جانا مالا الہ اس کی طرف میلان پیدا ہو گیا اس کی طرف جھکاؤ پیدا ہو گیا مالا ان اس سے میدان ہٹ گیا اس سے رجحان ہٹ گیا اس سے طبیعت میں نفرت اور موت پیدا ہو گیا اب الہ اور ان سے زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تو مالا رگیبا یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں چنا تھے خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید میں یہ الا کے ساتھ بھی آیا انا الا رب نا سورہ قلم سورہ نون میں آیت نمبر بتیس ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر انسٹھ میں ہے اننا اللہ راغبون ہم اللہ کی طرف اللہ کی جانب رغبت رکھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہیں اسی طریقے سے فیضا فرغ تفن سب و کا فرغب جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ کمر کس دیجیے کھڑے ہو جائیے اور ہم تنگ ہم وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے تو رغبت علاج جو ہے کسی شے کی طرف کسی ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور رغب ان میں یرغب و ام ملت ابراہیم اللہ من ہے نفسا اب لفظ وہی ہے رغبت کا لیکن عن آ گیا وہ مائن یرغب و ام ملت ابراہیم علہ منصف <نفسه> اس شخص سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہوگا جو شخص کے ابراہیم کے طریقے سے جدا ہو جائے اس سے راستہ علیحدہ کر لے اس سے اسے نفرت ہو جائے اس راستے کو ترک کر دیں اب یہاں رغبت ومئی یرغب اور ملت ابراہیم فقت صفح نفسا جس نے اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے جدا کر لیا دور کر لیا اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا اس شکر آیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر چھیالیس میں حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد کو دعوت دی تھی تو والد نے پھر جو غیر و غذب کا اظہار کیا تھا راغب الت ان آلیہ ابراہیم لنت اور جمن بہجرنی ملی ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے دور ہو رہے ہو چھوڑ رہے ہو ان سے نفرت کر رہے ہو ان کو ترک کر رہے ہو ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو تو ہر لفظ تو رغبت کا ہے لیکن یہاں پر ان ہے راغب ان تن آلحتی ابراہیم لم تنت ہے اگر باز نہیں آؤ گے لارجمنت تو رجم کر دوں گا سنگسار کر دوں گا باہجرنی ملیا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رغبت لفظ ایک ہے الہ کسی شے کی طرف رغبت ہو جانا اور عن متنفر ہو جانا نفرت ہو جانا طبیعت کا ادھر سے رجحان ختم ہو جانا اسی طرح کا لفظ میدان ہے مالا الہ مالا عن اسی طرح کا لفظ یہ ہے یہ سگون ہے لیکن یہ کہ اس میں اگر سلا نہیں آئے گا تب بھی اس میں میلان ہوگا کسی شے کی طرف لیکن اگر عن کا سلا آ جائے تو مفہوم دوسرا ہو جائے گا قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے یا تو آیا ہے یہاں بغیر سلے گئے کے فقط فقط قلوب کو یہاں کوئی الہ یا نہیں ہے کس شے سے یا کس شے کی طرف اس کی کوئی وضاحت نہیں تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے اور ایک یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 113 میں وہاں بہت تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کا یہ مستقل قاعدہ ہے قانون ہے سنت ہے اپنے ہر نبی کے خلاف وہ شیاتی جن و انس کو کھڑا کرتا رہا ہے عداوت کے لیے انہیں کھلی چھوٹ دیتا رہا ہے تاکہ وہ مخالفت کریں لوگوں کو ورگ تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئونازیشن اور پولرائزیشن ہوتی ہے کہ دونوں پولز موجود ہوں تبھی تو ہوگی نا دین کی طرف حق کی طرف دعوت دینے والے نبی اور اس کے ساتھی ہی موجود ہیں تو کفر اور شرک کی طرف دعوت دینے والے بھی موجود ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے نیگیٹو پوائنٹس جو ہیں ادھر چلے جائیں پازیٹو ادھر چلے جائیں تو اللہ تعالی ہر نبی کے دشمن کھڑا کرتا رہا ہے اب اس میں الفاظ آئے تسرا الزین اللہ یومین نبی آخر تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان شیاتی جن و انس کی طرف ان لوگوں کے دل کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں قسبہ علا کے ساتھ آیا کسی شے کی طرف مائل ہو جانا اب اگر اس کو یہاں پر آپ کا اس اطلاق اس کریں گے انتباہ کریں گے فقط فقط قلوب کو ما۔ تو آپ ٹیکنیکلی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دونوں مفہوم کا امکان موجود ہے تمہارے دل راغب ہو چکے ہیں توبہ کی طرف یا تمہارے دل کج ہو چکے ہیں یعنی معسیت کی طرف مائل ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو عرب کا کلام ہے کلام عرب اشار, اشار کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اس میں غالب پہلو ہوتا ہے کسی بھلائی کی طرف راغب ہونے کا کسی شے کی جانب راغب ہونے کا اور دوسرا انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے فقط فقط صبط قلوب و یہ فقط کا اسلوب جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی شے کی طرف سہولت پیدا ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے اندر اس کا کی صلاحیت تو ہے ذرا سے ہمت کر لو تمہاری طبیعت میں تو آمادگی ہے ذرا سے جرد کر لو یہ جو انداز ہوتا ہے تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں یعنی تمہاری طبیعتوں کے اندر پشیمانی پیدا ہو چکی ہے تمہیں اپنی خطا کا احساس ہو چکا ہے تمہیں اپنی غلطی کا دل میں تم اعتراف کر رہی ہو اب صرف یہ کہ وہی بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ناز والے نیاز کیا جانے اس ناز کے انداز میں بیوی بی یہ کہتے ہوئے اس کہ کے چاہے کہ معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دیجئے ہمیں آپ معاف کر دیجیے ہم سے خطا ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ ایک کیفیت جو ہے بیوی بی کو جو اعتماد ہے یا جو بھی باہمی محبت کا وہ ایک نتیجہ ہے اس کی وجہ سے اس کی چاہت ہو رہی ہے ورنہ تمہارے دل مائل ہو چکے فقط فقط قلوب کو ماں یہ کسی بھی فعل کے لیے اگر آتا ہے تو اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف تمہارا میلان ہے اس کے لیے تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے مناسب تر ہے اس کے لیے پورا جو ہے سہولت موجود ہے اس کنسٹرکشن کے اندر یہ مفہوم ہے جو پیدا ہوتا ہے لہذا ترجمہ یہ ہوگا وطوبہ الا فقت فغت قلوب و کما اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں جو درہ سی کے چاہت ہے وہی تعلق جو ہے شوہر اور بیوی کا بابی اعتماد اور اس کی بنا پر اس میں اگر تمہاری زبان رک رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس ہچکچاہٹ کے چاہت کو پر قابو پاؤ اور توبہ کرو اور استغفار کرو اللہ سے بھی اور معذرت کرو نبی سے بھی اپنے شوہر سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان تزاہرا اب یہ لفظ پھر دوبارہ نوٹ کیجئے ظہر ہی سے یہ لفظ بنا ہے تزاہرا اور یہ باب تفاعل اور باب مفالا تظاہر تفاعل اور مظاہرا مفا ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے پیٹھ سے پیٹھ جوڑ لینا کسی کی مخالفت میں مظاہرہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کرتے ہیں مظاہرہ مظاہرہ کرنے نکلے ہیں سڑک کے اوپر گویا کہ جتھا بندی کرنا پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا کسی کی مخالفت میں کسی شے کے خلاف ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے کسی شے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے تفاؤل میں بھی اور تظاہر میں بھی اور یہ باب مفال میں مظاہرہ ان دونوں میں یہ مفوم موجود ہے اور اس میں پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے اور باب مفالہ کے خواص میں سے مشارکت بھی ہے مقابلہ بھی ہے مثلا مشارکت باب مفالہ ہے کسی کام میں دو فریقوں کا شریک ہو جانا اور دوسرا بس ہوتا ہے مقابلہ کسی شے میں ایک دوسرے کے بالمقابلہ آ جانا یہاں مبالغہ ہے انتظاہرا علیہ اگر تم دونوں نے کوئی ایکا کر لیا علا یہاں پھر آ رہا ہے نوٹ کیجئے کسی شے کی مخالفت کے لیے لام ہوتا تو کسی کے حق میں ہوگا یعنی جتھا بنانا کسی کے حق میں اور اللہ آ رہا ہے انتظاہرا علیہ. اگر تم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا اگر تم نے کوئی جتھا بندی کر لی ان کے خلاف یعنی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم فع اللہ ہو و مولا ہو و اب یہاں اللہ تعالی کے انداز میں بھی وہ کچھ غیظ و غضب کا انداز ہے غصے کا انداز ہے اظہار ناراضگی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالی ہے اللہ ہے اس کا پشت پناہ مددگار حامی اور جبریل ہے ان کا حامی اور مددگار وہ سالح المعومنین اور تمام صالح جو ہیں اہل ایمان وہ ہیں ان کے مددگار اور ان کے پشت پناہ اور یہاں اکثر لوگوں نے مراد لیا ہے کہ چونکہ اکثر روایات کی روح سے یہاں مخاطب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو اس لیے رائے یہ ہے کہ یہاں صالح المومنین سے سب سے زیادہ جو یہاں مراد ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اگر تمہارا کوئی معاملہ حضور کے مخالفت میں یا حضور کے خلاف ہو جائے تو تمہارے والد جو ہیں ابو بکر اور عمر وہ تمہارا ساتھ دیں گے صالح المومنین تمام سال اہل ایمان وہ حضور کا ساتھ دیں گے بل ملا کا تو باد کا ذہید اور فرشتے تو پھر سب کے سب اس کے بعد بعد ظالے کا بالکل ایسے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مزید برآں اس کے علاوہ پھر سارے کے سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں کش بنا ہے خامی ہے ظہیر کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے یہاں یہ لفظ جو ہے زہر سے بنے ہوئے الفاظ یہاں آ رہے ہیں بار بار تزاہرا اظہار کا لفظ بھی آ چکا ازہر اللہ علیہ وہ فرما دیا اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر غالب کر دیا قابو یافتہ کر دیا وہ بات ان کے علم میں آ گئی انتظاہرا لے باب طفاول تظاہر اگر تم ان کے خلاف جتھابندی کرو گی اور یہاں پر آ گیا زہیر پشت پناہ پیٹھ پیٹھ کی مدد کرنے والا پیٹھ کو سہارا دینے والا پشت پناہ الملا بعد تو باد کا اور فرشتے بھی پھر مزید برآں اس کے علاوہ ان سب کے علاوہ ان سب پر مستضاد تمام فرشتے جو ہے وہ ہمارے اس نبی کے پشت پناہ ہیں مددگار ہیں یہاں پر بھی اب چند باتیں نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہ سخت انداز جو آیا ہے اس سخت انداز کو لٹرل سینس میں لینا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک اصول نوٹ کر لیجئے دو باتیں جو ہیں اصولی اعتبار سے ایک تو یہ کہ جن کے رتبے میں سوا ان کی سوا مشکل ہے ذرا سی کوئی بات اگر ان کی طرف سے ان کے مقام سے فروتر چاہے وہ اپنی جگہ پر کوئی معاشیت کی بات نہ ہو کوئی بہت بڑی کوئی گناہ کی بات نہ ہو لیکن جو مقام و مرتبہ ان کا ہے اس کے اعتبار سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس سے کچھ فروتر ہو اس پر پھر گرفت ہوتی ہے تو جتنا کسی کا مقام بلند ہوگا اتنی سخت گرفت ہوگی تمہارے شایہ نشان یہ نہیں ہے وہ سختی کا جو اس وقت اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس میں در حقیقت ایک پہلو سے اس مخاطب کی عظمت پیش نظر ہے کہ یہ کام کوئی اور کرے تو کوئی ایسی بات نہیں کوئی تعجب والی بات نہیں لیکن تمہارے شاع نشان نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر واقع وہی سختی جو ہے وہی مراد دوسرا یہ کہ بسا اوقات کسی فیل سے جو نتیجہ نکل سکتا ہو وہ منسور کر دیا جاتا ہے فائل کی طرف اگرچہ وہ فائل کی نیت نہیں ہوتی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے اس فیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں سورہ یونس میں حضرت موسا علیہ السلام کے دعا بھی الفاظ آئے ہیں یہ سورہ یونس کے آت نمبر اٹھاسی ہے وہ کالا موسا ربنا ان نا آتے فرع ملا ہینتن و امباد حیات دنیا ربنا لے دلو ان نے کہا پروردگار تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا ساز و سامان زینت آرائش دولت دے دی ہے اے پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے اب یہ اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی ہے لیکن رب بنا نہیں ان نے اس لیے کہ تو نے انہیں دولت دی ہے سلطنت دی ہے سطمت دی ہے شان و شوکت دی ہے جاہ و حشمت دی ہے اس سب کو وہ مروئے کار لا رہا ہے وہ بدبخت اور اس کے جو سردار ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے رب بنا نا آتے کا پھر اون ملا ہوں بنا لکھا تو اگرچہ اللہ تعالی کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کی اس دولت اور ضرورت کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو منصوب کیا جا رہا پرور دگار کیا تون یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر ان الفاظ سے بظاہر جو بھی ازواج متحرات کی شان میں کچھ کوئی کمی سی آتی ہو آپ کے ذہن میں ان دونوں کا اضارہ ہو جائے گا یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اظہار خفگی جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ ہو رہا ہے اور تزاہرا کا لذبی در حقیقت اسی انداز میں آگیا ہے جس انداز میں کہ حضرت ابوسا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تون نے اس لیے دیا ان کو کہ یہ تیر اس تیری دی ہوئی اس دولت اور ثروت اور جاہو حشمت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خلق خدا کو تیری مخلوق کو گمراہ کریں تو گویا کہ یہاں بھی ایک ممکنہ نتیجہ جو نکل سکتا تھا وہ ان کے پیشے نظر نہیں تھا وہ ان کی نیت نہیں تھی لیکن انتظارانے ہیں دیکھو یہ تمہارا طرز عمل اس کے اندر اگر یہ کوئی مفہوم پیدا ہو سکتا ہو تو اس کو پہلے سے سوچ لو اور متنوع ہو جاؤ تاکہ اگر کوئی شائبہ کسی درجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہو تو اس کا پیش بھی سدیحباب ہو جائے یہ مفہوم اس آیا مبارکہ کا ہے کہ جو لیا جانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایک خاص مکتبہ فکر نے ان آیات کو بنیاد بنایا ہے ازواج متحرات کی شان میں گستاخی کے لیے اور ان کے اپنے دلوں میں اور ان کے اپنے سینوں میں جو خوبص بھرا ہوا ہے اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے ان آیات کے الفاظ کو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے بارک اللہ لی ولا کم فل العظیم عظیم و نفانی و یا کم بل آیات الحکیم